أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ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 إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغت ۚ أي يأتيكم وأنتم لا تشعرون أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أو تقول لو أن الله هداني لكنت مِنَ المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون بَلَ قَدْ جَاءَ أَسْكَى يَاسِفَ كَذَّبَ بِهَا وَاسْتَكْبَرَ وَكُنْ زَمِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُعْرَضُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي مَمْسُودٌ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ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 الحمد للہ والسلام وسلام رسول اللہ اللہ بعد محترم و مکرم شامین آزاد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صورت ظمر کی کثیر جاری ہے اور آج عائد نمبر 53 سے اور ہوتا ہے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه بنفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذين اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم کہہ دیجیے اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسے تو پورا دین پہنچانے پر آپ مکلف بھی ہیں اور معمور بھی ہیں لیکن جہاں کل آ جائے کہ آپ کہہ دیجیے تو وہاں تاکید اور بڑھ جاتی ہے کہ بہت ہی اہمیت کا حامل کوئی پیغام ہو جسے کل ہو کہہ لیجیے وہ اللہ ایک ہے یہ پیغام توحید جس کو کل کے ذریعے نبیسلام کو معمور کیا کہ آپ یہ بتائیں یہ سبق لوگوں کو پڑھائیں کہ اللہ ایک ہے یقین یہ کل پخت کی اور کی علامت ہے یہاں بھی کل کہہ کر مسئلے کو موقع کیا گیا کہہ دیجیے یا عبادی اللہ دین اشرف علان یا حرف نظا ہے اے عبادی میرے بندو یہ عباد ابد کی جمع ہے اے میرے بندو کون بندے اللہ ددین جنہوں نے زیادتی کر رکھی ہے اللہ انفسم اپنی جانوں پر انفس نفسن ان کی جمع جان ایک لفظ نفاسن ہے انفے ان کے زبر کے ساتھ اس کا معنی سانس اس کی جمع انفاس آتی تو نفسن کی جمع نفوس بھی ہے انفس بھی ہے بانا جان اور نفا کی جمع انفاس بمعنی سانس کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو زیادتی کر بیٹھے علان خسم اپنی جانوں پر یہ جی زیادتی گناہوں کی زیادتی ہے معصولیتوں کی زیادتی ہے اور صورت کے آغاز سے ہی اہل شر پر اہل کفر کا ذکر ہو رہا ہے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ چونکہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے تو اللہ انہیں بندوں سے مخاطب کفر کیا شر کیا اور گناہ انجام دیے کیوں نہ سمجھنا کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکے نہیں وہ دروازہ کھلا ہے لا لاتق نت رحمت اللہ نامایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر جنوب و بخشتا ہے معاف کرتا ہے اب گناہوں کو جمیین تمام کے تمام ہر گناہ کو بخشنے والا اگر آپ توبہ کر لیں ان ہو الغفور رحیم بے شک وہی خوب بخشنے والا ہے اور رحیم اور خوب رحم کرنے والا ہے تو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان میں بڑی عظیم آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ جو گناہگار بندے ہیں خواب و شرک کرنے والے ہوں کفر کرنے والے ہوں اپنے بندے کہہ کر خطاب کر رہے اس خطاب میں پیار کا اظہار ہے پیار کا انداز ہے اے میرے بندوں جیسے ایک باپ کہے اے میرے بیٹو یا بھائی کہے اے میرے بھائی ہو یا دوست کہے اے میرے دوست تو اس خطاب میں شفقت اور محبت کا اظہار ہے کیونکہ یہ ساری اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ رزت اپنا رشتہ بیان کر رہے اے میرے بندو ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے ہم جب اس کو پکارتے ہیں یا رب بھی کہہ کر اے میرے رب ربانہ اے ہمارے رب اور اللہ ہم سے مخاطب ہوئے اے میرے بندو اس خطاب میں ایک پیار کا انداز ہے شفقت اور محبت کا انداز ہے اس انداز سے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا اے میرے بندوں اللہ دینا وہ بندے اشرف ہو جو زیادتی کر بیٹھے علان فسم اپنی جانوں پر مایوس نہیں ہونا جیسے بھی گناہ کر رکھے ہوں تم نے لا تقنت نہیں مایوس ہونا رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کیوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر جنوب جمی بخشتا ہے معاف کرتا ہے اب جنوب گناہوں کو ان تمام کے تمام تو شروع میں ان بندوں کو یا عبادی کہہ کر خطاب کیا اے میرے بندو اتنی خطاب محبت بھرا ہے اور آگے ان اللہ بے شک اللہ ان حرف تاکید اس میں بھی تاقید ہے پخت کی بلا شبہ بے شک اللہ تعالی یخور و جنوب جمعہ بخشتا ہے الجنوب گناہوں کو الجنوب کا الزام استراقی اس میں تمام کا معنی ہے مگر پھر بھی جمعہ کی تاکید اور لائے معنی کریں گے بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشتا ہے تمام کو وہ تمام کی تاک اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمائی جمعہ کے لفظ کے ساتھ حالانکہ اب ذنوب میں عموم ہے اشتکار ہے اگر ان اللہ یغفر جنوب ہوتا تو معنی پورا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشتا ہے مگر جمعہ لاکر اور تاکید کر دی تمام کو تمام کو اور آگے پھر ایک اور تاکید آتی ہے ان نہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہو لفی خوب بخشنے والا ہے اور رحیم اور خوب رحم کرنے والا ہے تاکید بر تاکید واقع اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ اس کی رحم سے مایوس نہ ہونا یقیناً تمہیں رحمت ادا فرمائے گا اور اس کی رحمت کے دائرے میں تم داخل ہو گے شامل ہو گے جب گنا بخشے جائیں گے تو نتیجے میں رحمت کا حصول ضروری ہے اور رحمت کا معاملہ ایسا ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے نوین اسلام کی حدیث ہے کم عمل الجنہ کہ تم میں سے کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو صحابہ صاحبہ پوچھا بڑا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے آپ بھی جنت کے داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں بلانا ہے ہاں میں بھی نہیں جا سکتا اللہ اللہ رحمت ہی جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا تو اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا رحمت کیسے ملتی ہے گناہوں کی بخشش کے ذریعے تو سن لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یا فروب جمی بخشتا ہے گناہوں کو تمام کے تمام جب گناہ بخشے جائیں گے اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا تو پھر نتیج و اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ لیا جائے گا اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی اور یہ رحمت جنت کے داخلے کا سبب ہے تو شاید بڑی بسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخش کا ذکر ہے اس کی رحمت کا ذکر ہے اور اللہ فرما رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش ہے تو تم نے کرنا کیا ہے اپنے کفر سے اپنی شرک سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ توبہ کرنے کے بعد اگر آپ نیک مال شروع کر دیں نیکیاں نہیں کرتے جائیں تو اللہ عزت صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یہ اس کا فضل عظیم ہے قرآن پاک میں یہ بات مذکور ہے اللہ منتاز وہ املا امر انصاف واہ سیادم حسنت جو بندہ توبہ کر لے اور ایمان لے سچی توحید قبول کر لے معاملہ صالح پھر نیک امال شروع کر دے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ماضی ختم اور وہ توبہ کر چکا گناہوں سے پاک صاف ہو چکا آئندہ کا معاملہ بھی اس توبہ پر قائم رکھے اور نیکا مال کرتا رہے تو لائے کہ یہی وہ لوگ ہیں یہ بد اللہ تعالیٰ بدل دے گا سیاحت میں ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں میں ہیں تو اس کا فضل عظیم ہے بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش ہے شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں نا قرآن کی نے سارا کا ذکر کیا ان کے شرک کا لقت کفر اللہ دین ان اللہ مسیح ابن مریم ان اللہ صحیح صلاح تھا عیسائیوں کے توقید ہے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم عیسی اللہ ہے اور کچھ کہتے ہیں ان اللہ صلاح تھا تین جو اکانیم میں ان میں سے ایک اللہ ہے ایک الہ دوسرا ابن عیسا اور تیسرا اب ان تین اللہ سے مل کر روح القدس ابن اب اور روح القدس ابن کون ہے بیٹا عیسی علیہ السلام اب کون نوز اللہ روح القدس جبریل ان تینوں کے اکٹھا ہونے سے اللہ بنتا خانی مثلا تھا یہ کو تصلیس کا عقیدہ بولتے ہیں کچھ لوگ تصلیص کا عقیدہ بنائے بیٹھے تو پڑھنے درجہ کا کفر بھی ہے شرف بھی ہے بہت بڑی گمراہی بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یہ تو اللہ یہ استا فرو کیوں نہیں کر لیتے استفار کیوں نہیں کر لیتے مانا عیسیٰ کو اللہ کہنے والے یا تسلیس کا قیدہ رکھنے والے اگر وہ بھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام گناہ معاف کر دے گا قرآن میں سورہ بروج اصحاب الخل کا قصہ خند کے گھو دی گئی اور کلمہ پڑنے والوں کو ان خندقوں کو میں پھینکا گیا جن میں آگ جل رہی تھی اور ایک دن میں کتنے مسلمانوں کو کلمہ کو لوگوں کو یعنی اللہ کے اولیاء کو جلا دیا گیا ان میں معصوم بچے بھی شامل تھے مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں جلا دیا گیا بڑا بھیانک جرم ہے اور اللہ کیا فرمار ہے ان اللہ ثم لم ملبیت فلاحم آداب الجنم فلاحم اداب الحریق بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو فدنے میں ڈالا ان عذاب دیا خندقوں کا خندقیں کھو دیں آگ جلائی اور ان کو پھینک دیا ہزاروں لوگوں کو سم ملم یہ وہ پھر توبہ نہیں کر سکے بات بالکل صاف ہے وہ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو خندقوں میں ڈالا آگ میں جھونکا وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا تو ان اللہ یکسر درجما بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے انحو الغفور رحیم بے شک وہ الغفور ہے خوب بخشنے والا اور رحیم ہے اور خوب مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا یبربم اسلم قبل حکم را تم سارون اور رجوع کرو لوٹ آؤ اللہ رب کم اپنے رب کی طرف ان میں رجوع اور لوٹنے کا معنی پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اگر سابقہ زندگی میں ہو گیا کفر ہو گیا تو بخشش کا موقع موجود ہے تم علابت اختیار لاؤ کس کی طرف علا ربکم اپنے رب کی طرف وہ اسلم اور اس کے آگے اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو حتیہ کہ سامنے کی مٹی بھیگ گئی اور فرمایا لمس لحاظ اس گھر کی تیاری کرو موت اچانک آئے گی اس گھر میں اچانک داخل ہو جانا ہے تو تم اس کی تیاری کرو تیاری کیا ہے پیچھے رجوع کر لو اور اس کے فرما بازار بن بندے بن جاؤ وہ تب ہو اور ساتھ اتباع کرو اصل کم سب سے اچھی بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے من قبل یہ قبل اس کے آئے تمہارے پاس الدام و اداب بخش اچانک وہ تم لاتا اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو تم کو اس کی سوچ بھی نہ ہوسر تھا علامہ فرتھی جمب اللہ ون الاکرین ایسا نہ ہو کہ تم کہو یا کوئی شخص کہے نس یہ کہیں کوئی شخص کوئی جان یا حسرت ہے میرا حسوس اصل میں حسرت ہی ہے یہ حسرت کی مزاح ہے یا مستکلم کی طرف میں کوتا ہی برتی جم بلّا اللہ اللہ تعالی کی جناب میں اللہ تعالی کی جناب میں کوتا ہی برتی میں نے اس کی باتوں کو نہیں مانا اس کی توحید کو نہیں سمجھا کفر میں ڈوبا رہا شرک میں چلا رہا گناہوں کے سمندر میں ایک موجزن رہا یہ سب کوتا ہی تو ہے وہ ان کن تو اور بے شک تھا میں مذاق کرنے والوں میں ان حق کے تعلق سے میں مذاق کرنے والا تھا حق کا مذاق کرنے والا اور حق ماننے والوں کا مذاق کرنے والا یہ ان کے معنی میں انا ہی تھا بھائی ان کن تم لمین اور بے شک میں تھا مذاق کرنے والوں میں ٹھٹا اور مخال کرنے والوں میں تو پھر اس کہنے کا فائدہ ہوگا تو تم عفایت کر لو اچانک موت سے قبل اچانک موت آگے کی کیا کہو گے اے افسوس کہ میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتا ہی برتی اب اس کہنے کا فائدہ کوئی نہیں او تقول یا کہے گا ان اللہ لکھن تو من مستقین کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں مستقین میں سے ہوتا متقین میں سے کیوں نہیں ہوں اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی معاملہ اللہ پر ڈال دیا حالانکہ اللہ رب العزت نے تم پر راستے کھول کھول کر واضح کر دیے تھے جنت کا راستہ بتا دیا جہنم کا راستہ بتا دیا نیک اور میں تمیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی نیکیوں کا راستہ واضح کر دیا برائیوں کا راستہ واضح کر دیا اور تم کیا کہہ اللہ مجھے ہدایت دیتا ہدایت اللہ دیتا ہے اللہ نے حجت قائم کر دی انبیاء کو بھیجا کتابیں بھی اتاری خیر و شر کے راستے واضح کیے جنت اور جہنم کے راستے واضح کیے اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا لکن تو مطلب تو مستقین میں سے ہوتا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا تو اللہ نے تو ہدایت کا پورا پروگرام پیش کر دیا تھا تم نے قبول نہ کر کے کوتاحی پر تھی اللہ نے تو حجت قائم کر دی انبیاء بھیجے کتابیں اتاری دعوت تم تک پہنچائی خیر و سر کا راستہ واضح کر دیا نبی رسلام کی حدیث ہے ماتر جن اللہ حدس لوگوں ہر وہ شہر جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی اور جو چیز تمہیں جہنم سے بچا سکتی وہ بھی بیان کر دی ہر خیر و شر کا بیان ہو چکا تم نے قبول کیوں نہیں کیا ہم کیا کہہ رہے ہو اپنی ساری گمراہی اور اپنے گناہ تقدیر پہ ڈال رہے ہو کیا صرف بادشاہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی اگر وہ ہدایت دے دیتا ہم متقی بن جاتے اس نے ہدایت ہی نہیں دی نہیں اللہ تعالی نے ہدایت کا پورا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے نبیر اسلام کے فرامین موجود ہیں تم نے خود قبول نہیں کیا اب ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں اپنی گماہ گمراہی کو تقریر میں مت ڈالو اللہ کی مشیت تو ہے ہی ہے مگر اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پر حق تمہارے تک پہنچا کر پیش کر کے حجت قائم کر دی تم نے نہیں مانا دیکھیے امور کی دو قسمیں امور قدریہ یا امور شرعیہ امور قدریہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے وہ لکھے ہوئے ہیں کوئی بندہ اس سے ایک بال کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا امور قدرے میں ہر بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے اور امور شرعیہ شریعت کے فیصلے نماز پڑھو روزے رکھو حج عمرے کرو جہاد کرو امور شر ہوئی ہے امور شریا میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے مانو یا نہ مانو یہ الگ بات ہے جو چیز مانو گے وہ اللہ کی مشیت ہوگی اگر نہ مانو گے اللہ کی مشیت ہوگی مگر آپ کو پوری آزادی دی گئی اور آپ اس کو تقدیر پہ ڈال دیں امور قدریہ تقدیر پر ہیں اگر آپ فقیر ہیں اور یہ کہیں کہ میں اگر فقیر ہوں تو یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ درست ہے مالدار ہیں اللہ کی تقدیر کا فیصلہ لیکن اگر کافر ہیں مشرک ہیں اور کہ اللہ کی تقدیر کا تقریر کا فیصلہ ہے مگر خالق کائنات نے ہدایت بھیج کر حجت قائم کی ہے تم نے انکار ہے تو گناہ کو تقدیر پہ ڈال کے خاموش نہ ہو جاؤ آپ کے دل میں اشکال پیدا ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے بھی تو اپنے گناہ کو تقدیر پہ ڈالا تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں بات ہو گئی تکرار ہو گئی وہ کہاں ملے اللہ بہتر جانتے ہیں، عالم روا میں موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر ایک اعتراض داغ دیا آپ ہاں ہمارے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دے دی جنت آپ کا گھر تھا آپ کی اولاد کا گھر تھا ایک درخ سے روکا اور آپ نے وہ کھا لیا خود بھی نکل گئے ہمیں بھی وہاں بسنے سے روک دیا آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ موسا اس بات میں تم مجھ سے کیوں جھگڑ رہے ہو جو فیصلہ اللہ نے تقریر میں میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا وہ آدم علیہ السلام سے جو معصیت ہوئی گنا ہوا انہوں نے اس کو اللہ کی تقدیر پہ ڈالا لیکن کب یہ دیکھو نا توبہ کرنے کے بعد ان بندے سے گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ کرتا رہے پھر یہ بات درست ہے کہ یوں ہی لکھا ہوا تھا توبہ کر کے معاملہ صاف کروا لیا مگر یہاں توبہ کا کوئی ذکر نہیں اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی اگر ہدایت دیتا تو ہم متقی بن جاتے تو ہدایت نہ ملنا اللہ کی تقدیر پہ ڈال کے خاموش ہو گئے یہ بات غلط تو مورے شری میں اللہ سار نے سارے, سارے بندوں حجت قائم کر دی راستے بتا دیے ماہ فلاح ماہ فجور تقواہ خیر و شر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بتا دیا امنا حدینہ سویلا اما شاکر اما کفور حجت قائم کی ہے پھر ماننا اور نہ ماننا اس کا آپ کو اختیار دیا گیا امور قدریوں میں اختیار نہیں ہے امور شہریوں میں اختیار ہے لیکن جو چیز منتخب کرو گے وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں او اوتقول حین اللہ العذاب لو ان علی قرۃن تو اقوام احمد المشنی یا یوں کہے سر العذاب جب عذاب دیکھ لے یہ ترا کہ زمیر نفس کی طرف جا رہی نس منس سے یہ ترا منس کا سکھ ہے یا کہے وہ نفس حین اثر العذاب جب عذاب کو دیکھ لے لو ان علی قرۃن کاش میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہو زمین میں دنیا میں تو اکو نا مل تو میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے نیکیاں کرنے والوں میں سے کاش دنیا دوبارہ قائم ہو جائے اور مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو محسنین میں شامل ہو جاؤں گا پھر گناہگار زندگی نہیں بسر کروں گا شرک پر نہیں مروں گا کفر پر نہیں مروں گا شرک چھوڑ کر توبہ چھوڑ کر توحید اختیار کر کے اللہ کے نبی کی غلامی قبول کر کے محسنین میں سے ہو جاؤں گا محسن وہ شخص ہے جو اچھائیاں کرنے والا ہو اچھائی کا معنی کیا ہے ہر عمل وہ انجام دے نبی الاسلام کے طریقے اور نبی اسلام کی سنت کے مطابق اچھائی وہی ہے وہی خیر کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے وہی بات کی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بلا کیوں نہیں قد کا آیا تحقیق آئی تیرے پاس میری آیتیں فق تھا رہا ت ان کو چھٹلا دیا بس تقبر تو تکبر کیا پکن تمن الکافرین ہو گیا تو کافروں میں سے حجت تو قائم ہو چکی تھی حق آ چکا تھا تمہارے پاس میری آیتیں آ چکی تھیں اور وہ آیا تھے بیہ نے ٹھکرا دیا تکبر اختیار کے تکبر کیا ہوتا ہے حق وعدے ہو جائے اور قبول نہ کرے یہ تکبر حک وادے ہو جائے اور قبول نہ کرے القبرو بطار الحق الناس صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تکبر کس چیز کا نام ہے دو چیزوں کا نام حک وادے ہو اور اس کا انکار کر دے یا لوگوں کو نہ حقیر جاننا کسی بھی بنیاد پر تم نے تکبر کیا حک وادے ہو چکا تھا اور تم نے تکبر کیا تو پھر اللہ کی تقدیر پر اس معاملے کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر کو جاننے والا ہے کہ تم منکر بن جاؤ گے معاند بن جاؤ گے تمہارے اندر کبر آ جائے گا اور تم انکار کرو گے اللہ نے لکھا وہ سب چیز جٹلایا ان کو بس تکبرتا اور تکبر کیا بکن تافرن ہو گیا تو کافروں میں سے اب سزا ہے وہ سزا کی ایک جھلک یہ ہے وہ دو قسم کے چہرے ہوں گے روشن چہرے ہنستے مسکراتے چہرے اور دوسرے ان پر گرد و غبار جمی ہوگی ذلت کی تہیں جمی ہوں گی اور سیاہی جو ہے وہ پھیلی ہوگی ان چہروں پر دنیا دیکھے دنیا پہچانے گی روشن چہرے اہل جنت کے ہیں اور سیاہ چہرے اہل جہنم کے یوم تسود وجوہ طبیعت وجوہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تب طبیعت وجوہ اہل سن وہ تسبد وجوہ اہل بنا سنت پر عمل کرنے والے حدیث کو فالو کرنے والے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور بدعت پر چلنے والے سنت کے مقابلے میں بدعت کو ترجیح دینے والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جیسے اہل کفر کے چہرے سیاہ ہوں گے اہل شرک کے چہرے سیاہ ہوں گے اسی طرح جو اہل بیدرت ہیں کلما کو تو ہیں مگر بدعتی ہی ہیں ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے تو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ اللہ دینک و علّہ جن لوگوں اللہ پر جھوٹ باندھا وہ جو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے علیہ صفی جہنما مثلاً متکبرین کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا متکبرین کے لیے متکبر کون ہے تکبر کرنے والا کون ہے ابھی آپ نے سنا خود نبیر اسلام نے تکبر کی تعریف کی جب ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر تکبر ہو صاحبہ پریشان ہو گئے کہ تکبر تو ہر شخص میں ہوتا ہے اچھے کپڑے پہن لے اچھے جوتے پہن لے تو بڑائی کا احساس تو ہوتا ہی ہے بلکہ نبی سے عرض بھی کیا تو فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے یہ خوبصورتی اور جمال ہے اللہ چاہتا ہے کہ جمال آپ پر نظر آئے اللہ نے اگر مال دیا ہے دولت دیے خزانے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال کے آثار آپ پر نظر آئے اچھا پہنو اچھا کھاؤ اچھے جوتے ہوں یہ تکبر نہیں یہ خوبصورتی پھر تکبر کیا ہے فلاح کے تکبر دو چیزوں کا نام القیبر بطرالحقم الناس حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دیں کفار پر حق واضح ہوا انکار کر دیتے یارفون حکم یارفون اپنا یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ نبی کو جانتے تھے پہچانتے تھے حق کو پہچانتے تھے کس طرح جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے پھر بھی انکار پھر بھی انکار اسی طرح آج بہت سے کلمہ کو لوگ ہیں حق ان پر واضح ہو چکے ہیں کھول کھول کر دکھایا جا رہا ہے یہ بخاری کے حدیث مسلم کے حدیث صحیح عدیش لیکن مانتے نہیں ہمارے مذہب میں ایسا نہیں یہ تکبر تکبر کے کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے کی امی نے کیا فرمایا نہیں اصول جنت من قانفی قلب ہی مسخال و حبت خرد جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا تو تکبر اور کبر کی کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر جنت کا داخلہ نہیں ملے گا اور جو لوگ حدیثوں کو ہزم کر جاتے ہیں آیتوں کو ہزم کر جاتے ہیں آپ قرآن دکھا رہے اللہ کا فرمان اللہ کے رسول کا فرمان حق واضح ہے سمجھ چکے لیکن قبول نہیں کرتے یہ کیفیت ہو رائی کے دانے کے برابر ہو تو انسان جنت میں نہیں جا سکے کہ جہنم اس کا داخلہ اور اللہ یہاں فرمار ہے علیہ صفی جہنم مسود المتکبرین کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کا تکبر کرنے والوں کا بالکل ہے جو تکبر کرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ حق قبول کرنے کی توفیق دے دے اللہ ہم کو توحید کی استقامت دے دے اور جو پیچھے ذکر ہوا انابت کا اور اسلام کا جھپ جانے کا اللہ کے فرامین کے آگے اللہ تعالیٰ و ملکہ ہمیں عطا رما دے اور توفیق ہمیں عطا عطافرماد اقول قولی اقول ہادہ وصف رکم و دعوانہ الحمد للہ رب العالمین